رحمان یہ قرآن سننا کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے وہ ہے کہ محمد ابن قاسم اپنے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے کچھ مب لے کے بھی آئے تھے پوچھا گیا چھوٹی چھوٹی بات لکتے. مسلک کے ان مبلغوں کا مسلک کیا تھا تاریخ دانوں نے کہا کہ محمد السم جب اس ملک میں بر قریب ہندو پاس میں اپنے ساتھ مبلغ لے کے آیا اس وقت تک دنیا میں سوائے عل حدیث کے مسلک کے اور کسی مسلک کا وجود ہی نہیں تھا اور کوئی مسلک مسلط <سؤال> <سؤال> اور کوئی مسلک اس وقت <سؤال> تھا ہی نہیں نہ ہنسی نہ چھاپی نہ مال کی نہ ہم کوئی نہیں. اس وقت صرف ایک مسئل تھا کہ سرک تو کی امر ہے کتاب اللہ ہے مسئل صرف یہ تھا کہ دونوں ہاتھ میں قرآن پکڑا اللہ بانے ہاتھ میں محمد کا فرمان پکڑا ہوا اور کوئی تیسری کتاب اس وقت تک موجود ہی اور اگر کوئی یار کہہ دے کہ نہیں تھی تو خدا کی قسم ہے اس کام لکھ کے دے دیتا ہوں دس ہزار روپیہ اس کو نام اسٹام لکھ کے دے دیتا ہوں, ہوں. نقد نام تھا ہی کوئی نہیں ایک ہی مطلب کون سا کتاب اللہ ہے اور یہی مطلب ہے جس کی طرف ہم بلا ہیں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ یہاں چار خاندان تھے چھ خاندان تھے جو بیٹھے لیتے رہے ہم نے یہی سنا تھا کہ اس ملک میں ایک جگہ ہے جو اپنی آباد داد کی طرف نہیں بلاتا بلکہ محمد کے فرمان کی طرف رب کے قرآن کی طرف بلاتا ہے ایک ہی مسلک اور وہ مسلک کن کا جنہوں نے اپنی ذات کو کبھی مقدم نہیں رکھا رب کے دین کو ہمیشہ مقدم رکھا آج دیتا ہو کہ جب زخمی دل ہوتا ہے تو دل سے آہ نکل ہی جاتی ہے کہ داروں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بنی آج یہ عقابوں کا مسلم تھا جس پہ قبضے بیٹھے ہوئے کمائی کرنے والے نہیں دین کا سامان نہیں دینوں نے پھیلایا تھا جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا لیکن محمد کی سنت میں آنچ نہیں آنے انہوں نے دیت کے لیے افغانستان بھی کافی تھا رزمی کو بیٹھ کے لیے نہیں چھوڑا تھا کہ وہاں مرید نہیں تھے رزمی کو محمد کریم کی سنت کے لیے چھوڑا تھا بات آئی ہے کہہ دی ہے روئے سخن کسی کی طرف ہو تو رو بات آئی کہہ دی بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے ہر ملک میں پہلے جو مطلب آیا پہلے جو اسلام آیا وہ خالص ہی آیا میں نے مسجد میں قدم رکھا مسجد بھری ہوئی جمالت مسجد کا سین مسجد کا وہ حسین کی تو عادت نہیں بارش میں بڑی ہوتی ہے برف پڑتی ہے اس لیے وہاں رواج یہ ہے کہ مسجد کا کمرہ ہال بہت بڑا بناتے ہیں اتنا بڑا ہال تھا کہ جس میں بھیا وقت ڈھائی ہزار آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اتنی بڑی مسجد پہاڑی کے اوپر اونٹی نیچے لائبریری ہال مرکز اسلامی اور مہمانوں کے لیے کمرے بنائے ہوئے اوپر مسجد کا ہال میں نے دیکھا مسجد کا حال بھی بڑا ہوا نیچے کا حال بھی بڑا ہوا سہنے مسجد بھی بھرا ہوا لمان بھرا ہوا اب خطبہ ختم ہوا دیر سے ہم پڑتے تھے خطبہ آخر پہ تھا رب کی قسم ہے یہاں مسجد کے پروس میں خراب ہوا اللہ کی قسم کسی کی کوئی جھوٹ مقصود نہیں کہ مجھے کیا ملے گا خدا کی قسم ہے جب امام نے کہا ولی سالین تو مسجد اس طرح گونجی کہ آپ کی یہ وہابیوں کی مسجد یا چینیوں والی مسجد میں کیا گونجنا تھا ایسا معلوم ہوا کہ جائے گویا کہ میں مسجد باٹ اللہ نماز پڑھا پونجنا پوری مسجد ان سے بھوجت میں مسئلہ بھی پوچھ رہا تھا آواز عبد القادر صاحب سے کہ میں اتنا خوش ہوا کہ مجھے پتا نہیں اب وہ میری نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں ادھر کی بات ہے سن لوگ اتنی مجھے خوشی ہوئی نو مسلم اوپر گیلری بنی ہوئی تھی جس طرح ہماری سن لو ایک بات آ ہے تاریخی بات میں بتلا سب یہ جو گیلرییاں بنتی ہیں نا مسجدوں میں عورتوں کے لیے ہے تمہاری مسجد میں گیلری یہ صرف ہندوستان میں سب سے پہلے اہل حدیثوں نے بنانی شروع کی ہے گیلری یہ بھی شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا پتہ ہے اس بات کا پا؟ ہندوستان پاکستان میں سب سے پہلے مسجد میں عورتوں کے لیے گیلرییاں اہل حدیث نے اپنی مسجدوں میں بنائی کیوں پتہ ہے کیوں اس لیے کہ دوسرے مسجد کے لوگوں کے نزدیک عورت کا مسجد میں آنا جائز ہے اے یہ کتاب و سنت کی تعلیم کو اللہ عائشہ کی سنت کے مطابق اگر عورتوں تک پہنچایا تو یہ بھی نبی کے مکمال یعنی حدیثوں نے نہیں پہنچایا یہ بھی ہم نے دیکھ لگا کے پرانی مسجدیں دوستوں کی کسی مسجد میں گیلری آپ کو نہیں ملے گی ایل عیز کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں عورتوں کے لیے گیلری نہ ہو یا عورتوں کے لیے الگ جگہ نہ بنائی گئی ہو اوپر میں نے دیکھا کوریا کی مسجد میں بڑی گیلری بنی نیچے مرد اور اوپر عورتیں اللہ کی بارگاہ میں تب جب رقو کیا سب نے رفائی دین اور نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے جو پرانے عدیز ہو گئے ہیں نا وہ تو روائی دین بھی اس طرح کرتے ہیں جس طرح پتا نہیں کتنے کو ڈر دے لو اور وہ دن گئے کہ تنہا تھا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے راجدھان اور بھی ہیں اور ہمارے اکابر نے تو نبی کی سنتوں پر اس وقت عمل کیا جب پورے برے شریر میں اتنے حدیث بھی نہ تھے جتنے اکاڑے کے اس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج آج تو رب کا کرم ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک چکو سے کھلے ہوا بھی نکلا ہو گیا اب تو رب کا کام تھا کوئی زمانہ تھا لوگ کہتے تھے لاہور میں کوئی آلودی نہیں خود میں نے دیکھا ہے وہ دور جب میں پڑھ کے آیا تو لاہور میں صرف ستائیس مسجدیں تھی آل اب جانتے ہو لاہور جس کو سب سے بڑا یہ کہا جاتا ہے کہ بناب کا وہاں دور ہے پتا ہے کتنی مسجدیں لاہور میں آلدیش ایک سو سات مسجدیں ہیں جن میں چنا ہوتا ہے سو اب پہلے ایک دفعہ میں آیا تھا یام درکے میں اس سے چوتھا حصہ آدمی دلی تھی آج میں سوچ رہا ہوں پتا نہیں ان میں سے کوئی سوچتے ہی نہ بیٹھے وہ بندوں کی صورت اختیار کر کے اب اللہ کا انعام اللہ کا اکرام اور خدا کی قسم ہے ہم لوگ کے بندے بن گئے وہی جو میں نے کہا تھا زمانہ بڑے شوق سے تمہارا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہمیں ہو گئے داستان اس سے زیادہ سچی بات ہو کیسے سکتی ہے کون ہے جو اس کا انکار کرے میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے ملک کے بہت بڑے جج کے پاس بیٹھا ہوا تھا باتیں ہو رہی تھی پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا نام نہیں لیتا کہ یہ عدالت کے منصب کے منافی ان کے دل میں خیال آیا کہیں گے یار میں کئی دفعہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پوچھنا چاہتا ہوں پھر وقت نہیں ملتا یاد نہیں رہتا میں نے کہا جی پوچھ لیے کیا بات چل رہا آپ گس سے تو نہیں ہوگا میں نے کہا حضرت آپ میرے بزرگ ہیں محترم ہیں مکرم ہیں محتشم ہیں آپ پر ہے محتسم ہے یار یہ ہے اس نے عجیب سے انداز میں کہا سے ان کے بارے میں بھئی یار میں خدا باتیں سنوں یہ بات ہے کہ میں تو ویسے مطلب کے بارے میں تو بڑا بڑا حساس ہوں لیکن میں نے پریشانی کا نہیں ڈالی میں نے کہا کہ آپ کیا پوچھنے جاتے ہیں پر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں ہوتے کیا ان کا مطلب کیا یار ان کے متعلق بڑی باتیں مشہور ہیں میں نے کہا ان کے متعلق جتنی باتیں مشہور ہیں نا مجھے تو وہ پتا نہیں کیونکہ میرے سامنے تو کبھی کسی نے کی نہیں اگر آپ ذرا کھل کے بتلائیں یا میری بات سن لیں شاید آپ کو جواب ہو جائے کیا لگا سناؤ میں نے کہا ریسٹ یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مدین طیبہ میں اور مکہ مکرموں میں سرور گرامی جو کہ آنوں کے سرزندے اور جمن تھے ان پہ نازل ہوا اور آپ کی زندگی میں پورا قرآن اتر آیا تھا کوئی حصہ باقی نہیں رہا مجھے یہ اتنی مزاق کی کیا بات ہے میں اپنا لکھا آدمی ہوں آپ بات کریں میں نے کہا نہیں ہے مزاق کی ضرورت میں نے کہا میرے باتوں کو ذرا غور سے سن کر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بولو بھائی یہ دور جو بیٹھے ہوئے آ رہی ہے کہ ستے بولو آ رہی ہے ذرا بات کو سنو قائم آئے گی تمہارے بعد میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا جو کسی اور پہ اترا چلے یہ تو سیدھی سیدھی بات میں نے کہا اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کی تشریح سید قانین رسول سکالین نے اپنے عمل سے اپنے خیل سے نہیں کر دی قرآن کا کیا تھا میرے آقا و مولا نے عمل کر کے اپنے صحابہ کو بتلا دیا ہے کہ قرآن کا معنی قرآن کا مطلب قرآن کا مقصد قرآن کا مفہوم یہ ہے اور یہ ہے قرآن کے معنی اس نے میں بھی کوئی تکلیف میں نے کہا اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے اس وقت تشریف لے گئے جب دین مکمل ہو چکا تھا اور دین میں کوئی خلل اور نقص باقی نہیں رہا تھا کہہ گیا یہ بھی ٹھیک ہے آگے میں نے کہا بس اتنی ہی بات ہے جو تم نے بڑی سنی ہے کیا یار مزاق کرتے ہو میں نے کہا نہیں مزاق تو نہیں کرتا کہہ میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ تم کیا کہتے ہو میں نے کہا بتلا یار سنا تم اماموں کو نہیں مانتے پیروں کو نہیں مانتے یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے یہ بڑی میں نے کہا سنو مانگنے کا مطلب کیا میں نے کہا تم امام کی بات کہتے ہو میں تو تمہیں بھی مانتا ہوں میں تو تمہیں بھی مانتا ہوں کہ تم جج ہو بڑے اچھے آدمی ہو کیا مانگ کہنے کا نہیں بات ایمانداری میں نے کہا خدا کی قسم ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام اولیا محدفین کو انہوں نے دین کو مکمل نہیں کیا دین ان کی آمد سے پہلے مکمل ہو چکا تھا دین ان کی آمد سے پہلے مکمل ہے انہوں نے دین کی توجہات کی تصویرات کی ہے دین کو سامنے رکھ کر اور ہمارا عتیدہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ برابر نزیدہ بڑے عمدہ بڑے آلہ بہت لیک لیکن جس کی بات اللہ رسول کے خلاف ہے ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور جو اللہ رسول کے مطابق ہے اور جو اللہ رسول کے مطابق ہے سر آنکھوں سے اب ذرا سننے کی بات اس نے کہا اچھا ایک بات یار یہ جو ہے کہ نہیں مانتے اس کی بات میں نے کہا یہ بھی سن لو اب تو ذرا بدل ہے نا پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اب تو پیر بن گئے ہیں وادی بھی میں نے کہا ہم نہیں مانتے چلے بس کیوں نہیں مانتے میں نے کہا ہم مانتے ہیں دینے والے کو لینے والے کو ہم نہیں مانتے فرق صرف یہ ہے ہم مانتے ہیں کس کو دینے والے کو لینے والے کو ہم پیر ماننے کے لیے تیار ہیں اس نے کہا وہ کیسے میں نے کہا ہم نے پیر مانا اس کو اور جس کے گھر میں دو ماہ تک آگ نہیں چلی دو ماہ تک جس کے گھر میں آگ ہے کیا مطلب آگ جلنے کا حدیث کے الفاظ ہیں جس کے گھر میں دو ماہ تک پکانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے نف گھر میں ہو آشہ ناشتہ کے لیے کچھ ہے آقا کچھ بھی نہیں ہے سیدھا مسجد سے تشریف لایا فرمایا آشہ کچھ نہیں ہے تو تمہارے چہرے پہ غم تب کیوں کھائے آقا آپ کائنات کے سہن آپ گھر تشریف لائے اور گھر میں آپ کے ناشتے کے لیے بھی کچھ نہ ہو ابھی آنکھ سے آنسو نہیں چلتا کہ سرور کائنات کے چہرے پہ آ گیا فرمایا آشا شکر کرو اللہ نے ہمیں ایک اور روزہ اپنی ذات کے لیے رکھنے کا موقع فراہم کر دیا ہے سائب میں نے تو تم سے ویسے ہی پوچھا تھا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے دوسرے دن پھر آئے ایسا گھر میں کچھ ہے آکا کچھ بھی نہیں ہے پر مایا کوئی بات نہیں سائب میں نے تو آج بھی روزہ رکھا ہوا رات کو آئے افطاری کے لیے کچھ ہے آکا ایک خجور ہے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس کو کھجور مل گئی سب کچھ مل گیا پھر آئے آکا آج تو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں فرمایا ایسا اللہ نے ہر پاس ہر چیز کو پانی ہی سے بنایا ہے پھر کیا پانی کا پا موجود ہے آکا آج تو گھر میں نیلکی باقی نہیں رہا فرمایا کچھ نہیں آج پانی سے ہی گزارا دو ماہ تک ایمن نہیں جلا دو ماہ تک آ لو اور پھر بڑوں نے ایک آئی شام کا وقت نبی نے طاہر و متاہر تشریف لائے آشا آج کچھ گھر میں ہے آقا ایک کھجبو آئی تھی تو کیا میں نے بچا کر رکھی آقا آپ کے آنے سے پہلے ایک فقیر عورت اپنے ساتھ چھوٹی سی بچی لے کے آئی اس نے کہا نبی کے گھرانے والوں میری بچی نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا آقا وہ کھجور جو میں نے آپ کے لیے بتا کے رکھی تھی آقا میں نے اٹھا کے اس فقیر کو دے دی ہے آکا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی فرمایا ماں ان دا کن یون فد ان دلہ ایسا آج ت نے جی خوش کر دیا ہے کہ آج ہی کی کھجور تو کام آئی ہے جو قیامت تک کام دے گی اور اٹھی پر پروسن بھاگی ہی گھر گئی خامن کی وفادات خامد کی وفا گھر میں ایک ہی بکری اس کا دودھ دھویا بچوں کو نہیں پلایا رکھ لیا لیکن اپنی مرضی سے اٹھا کے نہیں لے گی کہ خاند سے نہیں پوچھا خاند آیا دیکھا بیوی بی جاگ رہی ہے رات میں بیوی بی کیا بات ہے آج اتنی رات میں جاگ رہی پہ اچھی آنکھ ہوں کہا میرے آقا آج میں کائنات کے شہنشاہ کے گھر گئی ان کے گھر پہ دو سے آگ نہیں ملی ہے اور آج کائنات کے امام تشریف بھائی ان کے روزہ پار کرنے کے لیے گھر میں پانی کے گھوٹ کا سوا کچھ کیوں نہیں تھا میرے مالک آج میں نے دودھ کو بچایا بچوں کو نہیں پلایا تیری اجازت کی طلب گار رہی سوچا کہ تُو آئے اور میرے آقا کے گھر والوں کو دودھ کا پیالہ دے آئے وہ لے کے چلا دودھ کا پیالہ مسجد نبوی سے ہو کے راستہ حضور کی کوٹھے کی طرف جاتا ہے مسجد سے گزرنے کے لیے گھر سے چلا مسجد میں ایک سو سترہ طالب علم درویش مدرسے کے دین کو پڑھنے والے دین کو پڑھانے والے ان میں سے ایک جاگ رہا ہے کہا کہاں ابو ابیرا نیند کیوں نہیں آتی کہا نوینے کے مسجد کے رب کی قسم ہے میں نے پانچ دن سے کچھ نہیں کھائے لیکتا ہوں تو پیٹ کرمچ نہیں بدلنے دے گا کیسے سو اٹھ کے کٹرے بیٹھ لے کال نہ دیکھ لے میں نے پانچ دن کچھ سے کچھ نہیں مانگا تھا آج تو نیند نہیں آتی آج کچھ کھانے کے لیے بھیج دے ہائے دن میں سوز ہو تو دوار سے منا کے کناروں تک جا پہنچے آج ہم مانتے ہیں دل میں سوچ دے کیسے مانگتے ہم کہتے ہیں ہماری سنی نہیں جاتے ہماری کیسے سنی جائے پیٹ میں ہر جاتا ہے کیسے سنی جا ہم کیسے کیسے سنائیں کس طرح بات کو اللہ تک پہنچا ابو خزارہ کہتے ہیں ابھی میں نے ہاتھ دھات سے نیچے نہیں گرائے کہ دیکھا ایک آدمی ڈھونڈ کا پیالہ لیا ہمیں مسجد میں آ رہا کہا میں خوش ہو گیا میں نے کہا ابو رہا آج تو خدا سے کچھ اور معاملے میں تھا بڑی جلدی دعا سن گئی اللہ بہت کہا لیکن دودھ والا ہماری طرف نہیں آیا نبی کے بابے آلی کی طرف بیٹھ گیا کہا میں نے سوچا ابو ریرا آج تیری دعا آست میں رہ گئی دروازے دروازہ پسند کو باہر ہے کیا ہے ارے ساتھی کے ہاتھوں میں لگ جاشت. آنکھوں میں آسو اللہ کے حبیب میری بیوی نے بتلایا آپ کے گھر میں دو ماہ سے آگ نہیں جلی آقا میری کل کائنات یہی دودھ کا پیالہ تھا لے کے آ گیا قبول فرمائیے کائنات کے شہنشاہ نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور حدیث کے الفاظ ہیں سنو میں نے کہا تیرا پیر لینے والا اور میرا پیر دو مہینے کا بھوکا دو مہینے کی بھوک سے پیٹ تو پتھر بنا ہوا لیکن کو لیا اپنے گھر کا رخ نہیں کیا مسجد کے درویشوں کا رخ کیا صحابی نے کہا کہا آپ کے گھر والے بھوکے ہیں فرمایا ساتھی محمد اپنے گھرانے کی بھوک کو برداشت کر سکتا ہے مدینے کے فقیروں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا میرا آقا یہ میرا اپیل یہ ہے اے اے ابو را کہتے ہیں میں جلدی سٹ کے بیٹھ گیا تاکہ حضور کو پتا چل جائے کہ میں جاگ رہا ہوں کسی اور کا نام نہ لے لے حضور آئے میں نے تھوڑا کے گلا صاف کیا حضور نے پہچان لیا فرمایا ابو ہرا میں نے کہا لبا پیارا رسول اللہ آپ نے فرمایا جڑا ابو رارا کہتے ہیں میں نے کہا اللہ بڑی دعا سنی ہے تم نے تو پیالہ جا کے پھر واپس آ گیا کہا حضور نے فرمایا ابو رو یہ دودھ کا پیالہ ہے کیا کہ میں نے کہا اللہ کے سودک سے کیا حکم ہے فرمایا حکم یہ ہے کہ ایک سو سولہ جو باقی ہیں ان کو جگاؤ کبو ریا کہتے میں نے کہا یا اللہ آج کوئی قسمت کا پتہ نہیں کیسی قسمت ہے پہلے نکل گیا پھر واپس آیا اور آیا بھی تو ایک سو سولہ یہ تو دودھ کا ایک کترہ بھی باقی نہیں بچے گا لیکن حکم حضور کا اور مومن کبھی حضور کے حکم سے سرتابی کی مجال اپنے دل میں رکھتا کہا اٹھا ساتھیوں کو اٹھایا کہا مجھے خیال ہوا حضور پہلے تو مجھے ہی کو پلائیں فرمایا تبسم کیا فرمایا ابو پلاؤ ترتیب سے اور بسم اللہ کہو اللہ کا نام لیا اور کس کے نام کی برکت ہے اور کس کے نام کی برکت اور جس کے نام کا پیالہ تھمایا تو ایک سو سولہ نے پیا اور تم اس کا نام لیتے ہو آتا ہے تو پورے گھر کا سفایا کر جاتا ہے اور کبھی کبھی کبھی کبھی گھر کے ساتھ گھر والی کا بھی سفایا کر جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں بولو اور پھر کہتے کیا کہتے ہیں جیلی یہ جیلی تھا ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں اصلی ہے سفایا گھر جاتا ہے تو کہتے ہیں گیلی ہے یارو سوچو تو صحیح ہم تم سے کیا کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں مانگتے کہا تھا ایک کو پلایا کہا جب اس نے پیالہ پلٹایا تو اسی طرح بڑا ہوا جس طرح میرے آقا نے مجھے عطا کیا تھا دوسرا تیسرا چاروں کو پلا حدیث کے الفاظ فرمایا ہم لہرا تم پیو کہا میں نے ڈیک لگا کے پیا ڈیک ہی کہتے ہو نا پنجابی میں کہتے ہیں ڈیک لگا کے پیا پیا پینے کے بعد پیالہ پلٹایا شہنشاہ کائنات نے کہا ابو لہرا اور پیو میں نے پھر پیا پھر پلٹایا آقا نے کہا اور پیو میں نے پھر پیا حدیث پاک کے الفاظ ہیں گرانی ہے کہا تھا اب تو پیا ہی نہیں جاتا دودھ ناہنوں سے نکلنے لگا ہے کہا جو پیالہ ایک سو نے پیا اس ساتھیوں سے بچے ہوئے پیالے کو کائنات کے شہنشاہ نے اپنے ہوٹوں سے لگایا اور یہاں بات آئی ہے کہ دو برا نہ ماننا یارو نبی سے ہماری محبت اور اپنی محبت کا مواز نہ کرو کہتے ہو صرف تین مسلمان تھے اور میں کہتا ہوں اور جس نے نبی کا جھوٹا پی لیا رب نے اس کو بھی جہنم کی یاد حرام کر دی اور جس کا جھوٹا نبی نے پی لیا اس کے جنتی ہونے میں شبہ کون کر سکتا ہے پیا اور میں نے کہا جج صاحب میرا پیر دینے والا میں دینے والوں کو مانتا ہوں لینے والوں کو ماننے کے لیے تیار جائز صاحب کیا کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہہ لگے یار اگر اسی کا نام آئے ادیش ہے تو میں بھی آدیش خدا کی قسم پانچ منٹ کے بعد میں نے کہا جائز صاحب ابھی تو آپ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہیں ویسے کہہ لگے یار ہم کو حقیقت بتلائی نہیں اگر اسی کا نام ہے جو ہے تو اس سے سچا اسلام کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں اسلام کا نام کس کا نام اسلام ہے اسلام نام ہے اس کتاب کا جو نا دل کی یا اسلام نام ہے ان تشریحات کا جو سرور گرامی علیہ السلاۃ السلام نے اپنی امت کو عطا کی تیسری کسی چیز کا نام اسلام اسی لیے اسلام جب بھی پہنچا جس ملک میں خانس اسلامی پہنچا کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو کسی گورکھ دندے کی سمجھ آتی ہی میں نے دیکھا لوگوں نے مز پڑھی آمین کہی پھر سب نے بھائی بہن کی جتنے میرے گھر میں کہ اسے کا پتہ نہیں سب نے سب فارغ ہوئے تقریرے ہوئے تو بات چلی تھی یہاں سے میں نے پوچھا کہ یارو یہاں سے اہل نا کہاں سے آ رہے سننے کا بات میں نے کہا یار تمہیں کس طرح پتا چلا بعد میں پتا چلا انہوں نے بتلایا کہ یہاں علیف کے خلاف کوئی دوسرا مسلمان موجود بھی نہیں جتنے ہے میں نے کہا تمہیں کس نے بتلایا انہوں نے کہا جی کچھ تو تین مولوی صاحبان نے بتلایا جنہوں نے ہمیں اسلام بتلایا دوسرا انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم نے اسلام کو اس کی کے بنا فرمانا اسی طرح ہم نے مسلک کو بھی اس کی معقولیت کی بنا پر تسلیم کیا ہم سائنس کو جاننے والے طبیعت. میں نے کہا تمہیں کس نے بتلائی اس نے کہا کہ عمر آباد کے اور مدراس کے دو مدرسوں کے پڑھنے والے اہل حدیث مدرسوں سے فارغ ہونے والے طالب علم یہاں آئے اور انہوں نے یہاں اسلام کی نشر و اشاد کی اور ان سے ہمیں پتا چلا کہ اسلام کی خالص شکم صورت اگر کوئی کائنات میں موجود ہے تو اہل حدیث کی ہے یہ مدرسوں کا فیض یہ مدرسوں کا فیضان پتا چلا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس قوم میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایک ایسے مسئلے کا منتخب کیا جس میں اتنی معقولیت تھی کہ جس نے ان عقل پسندوں کو سائنس سائنسدانوں کو ماہرین کو اس طرح تسکر کیا کہوت میں کوئی ایس پیچ نظر نہیں آئے بھی ان طالب علم جو کہ کے لما پارے ان میں نے اس کو پوچھا یار کچھ اور لوگ نہیں آئے جنہوں نے ان کو تھوڑا سا برگلانے کی یا بہکانے بتلا نے میں ہی ایک نہیں و لوگ آئے یہاں آئے انہوں نے پھیلانا چاہا یہاں اپنے افکار کو لیکن جب ان کو انہوں نے بتلایا کہ اس کو مانو اس کو مانو تو ان لوگوں نے سب سے پہلے فیول کی جامع مسجد میں تقریب دی کہ ہم نے تقریب رہے گا ہم نے کہا علماء انہوں نے کہا کہ اسلام سمجھنا ہے تو ان کے طریقے سے سمجھو ان کے طریقے سے کینےڈا ایک نوجوان جس کی عمر 18-19 سال کی یونیورسٹی میں سائنس پڑھتا تھا اس نے کہا جب نبی پاک اسلام کو لے کے آئے تو یہ بزرگ جن کا نام آپ لیتے ہیں اس وقت موجود تھے دیکھو ذرا سوال کتنا عمدہ کیا ہے اس نا مسلم نے اب وہ مول صاحب پریشان ہو گئے اب کہے تھے تو یہ تاریخ سے مزاج جہالت کی بات اگر کہیں نہیں تھے تو سمجھ آ گئی اب کیا کہیں جھوٹ بول نہیں سکتے بڑے ایستا چکا لے اس وقت تو موجود نہیں تھے اس نے کہا پھر اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی وساقت کے بغیر مسلمان ہوئے کہ ان کی وساخت کے ساتھ مسلمان ہوئے اس نے کہا جب وہ موجود ہی نہیں تھے تو ان کی وساخت سے مسلمان ہونے کا سوال اٹھا دیں گے بڑا بغیر کسی وساقت کے جنہوں اسلام قبول کیا ان کا اسلام بہتر تھا یا تمہارا اسلام بہتر ہے اس نے کہا کہ کائنات میں سب سے بہترین اسلام انہی کا تھا جنہوں نے نبی سے براہ راست اس نے کہا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہم نو مسلم انہیں لوگوں کی صح میں اٹھائے جائیں جنہوں نے نبی سے براہ راست خیال حاصل کیا تھا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہتا ہے اس نوجوان نے جو دین کا معمولی جاننے والا جتنے اسلام کو سنجا صحیح طور پر تھا اس کی اس نے جب یہ بات کی مولوی صاحب کو پسینہ چھوٹ گیا اس کے بعد انہوں نے جتنی تقریریں کی اس میں دعوت دی اسلام کی تو خالص اسلام کی دعوت تھی اور کسی پچھر کو لگانے کا ان کو حوصلہ ہی حوصلہ ہی تھا اتنی سادی بات بتلاؤ کون میں ابو بکر و عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجبوری ان کا اسلام بہتر تھا کہ آج ہمارے ملہ ملانوں کا اسلام بہتر ہے اور ان کا اسلام بہتر تھا تو ایمان کی بات بتلاؤ انہوں نے کس کے واسطے سے اسلام کو جانا آج کہتے سے کیوں؟ آج کیا کہ ہمارے ساتھ اصلی سورت میں موجود ہے سرورے کائنات کا فرمان ہمارے پاس اصلی سورت میں موجود جس طرح قرآن کا نے حاصل کیا ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے جس طرح حدیث پاک کو پاکست ہم نبی کے فرمان کو کیوں نہیں سیکھ سکتے کو رکھ دندا لوگوں نے بنا لیا اور ایسی بات بنائی جو عقل میں اترنے کے لیے تیار اور صرف یہیں بات نہیں کی کیدم یہ ہوا ایک طرف نبی کا فرمان ایک طرف حضرت صاحب کی بات نبی کا فرمان چھوڑ دیا حضرت صاحب کی بات نہ چھوڑی پوچھا کیوں دی حضرت صاحب کوئی جھوٹ بولتے ہیں اور خدا کے بندو تم نے سوچا نہیں کہ یہ لفظ کیا کہ تم نے حضرت صاحب کی تعریف نہیں کی حضرت صاحب کی تنقید کی اگر نبی کے مقابلے میں حضرت صاحب کی بات اس لیے مانتے ہو کہ حضرت صاحب غلط نہیں کہتے تو پھر بتلاؤ نبی کے فرمان کو کیا کہو گے کی جس کے بارے میں رب نے کہا کہ ما علی ماین تک ہوا اور یہی ہماری دعوت یہی ہمارا پیغام تلا ہو ایک بات نہ ہم اپنے اکابر کی طرف نہ اسلاف کی طرف نہ نا کی طرف نہ اونچے کے شن والوں کی طرف نہ لمبی دفتار والوں کی طرف نہ زرتا